کلاشنکوپ سے کافروں کو مارو اور کمپیوٹر کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو بلاؤ تقریریں ریکارڈ کرو ایڈیٹنگ کرو صفائی کرو پھر بعد میں اسے شائع کرو ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی تقریریں سنتے ہیں اور جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں کچھ وہیں پر رہ کر مجاہدین کے لیے دعائے کرتے ہیں مجاہدین کے لیے پیسے بھیجتے ہیں مجاہدین کے حامی مددگار اور انصار بن جاتے ہیں اور کچھ ہجرت کر کے مال و ملک وطن ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر کے آ جاتے ہیں آپ کے دست و بازو بن جاتے ہیں یہ سب نتیجہ ہے کس چیز کا آپ کے قطال کا اور آپ کی ترغیب کا مبارک ہیں وہ لوگ جو کہ ایک ہی وقت میں قتال میں بھی مصروف ہیں اور لوگوں کو جہاد کی طرف بلانے میں بھی مصروف ہیں آپ جہاد کے میدان میں ہیں عالم اسلام میں اس کا پرچار کرتے ہیں اسے پھیلاتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ریاکاری اللہ نہیں ہے آپ کی نیت درست ہونی چاہیے آپ اپنی نمائش اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے نہ کریں بلکہ عبادت کی نیت کریں کہ جو بھی ہمیں جہاد کی حالت میں دیکھے گا قطال کی حالت میں دیکھے گا بمباری اور شہادت و جراحت کی حالت میں دیکھے گا تو اس کے دل میں جہاد اور مجاہدین کی محبت پیدا ہوگی اور وہ لوگ بھی جہاد کی طرف آئیں گے اور اس میدان کو سجائیں گے اور اس میدان کو ترقی دیں گے جہاد کو ترقی دیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے اور آپ مجاہدین کی ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ بھی مجاہد ہیں افسوس ہے ایسے علماء پر جو کہ نہ تو خود ہی جہاد کرتے ہیں اور نہ ہی مجاہدین کو جہاد کے لیے ابھارتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو العلماء و رسط المبیا کہتے ہیں یہ ان کے شایا نشان نہیں ہے الاما و انبیاء کے وارث ہیں اور نبی کو اللہ حکم کیا دے رہا ہے یا یوہن نبی و حر دلو القتال اے نبی آپ مسلمانوں کو قتال کے لیے جنگ کے لیے ابھاری تو اس آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں بہت ساری باتیں ہیں جن سب کو بیان کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے چھٹی بات جو اس عید سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں جہاد کی ترغیب بھی دینی ہے خصوصاً یہ علماء کی ذمہ داری ہے خصوصی طور پر وہ علماء جو کہ جہاد کے میدان میں آ چکے ہیں ہجرت کے میدان میں موجود ہیں وہ تو بہت مبارک ہیں کہ علم بھی ان کے پاس ہے خطال فی سبیل اللہ میں بھی مصروف ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں تو سونے پر سہاگا نور نالا نور بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بیس سال تک آپ نے جہاد کی دعوت دی کون جہاد کے لیے آیا تو جواب اس کا یہ کہ یہ سوال تو اللہ بھی مجھ سے نہیں کرے گا تو آپ کیسے کرتے ہیں اللہ نے تو مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں لوگوں کو جہاد کے لیے لوگوں کو جنگ کی طرف دعوت دیں اب کسی کا آنا نہ آنا یہ تو ہمارا کام نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم نئے نئے پاکستان سے آئے تھے اور تقریریں کرتے تھے تو اس وقت ہماری تقریروں کو سننے کے لیے سوائے دیوار کے اور کوئی بھی نہیں تھا میں اپنی بات ذکر کر رہا ہوں تقریر کو میں لکھا کرتا تھا اور اس کے بعد دیوار کے سامنے بیٹھ کر اسے ریکارڈ کرتا تھا اور بعد میں اسے کمپیوٹر میں ڈال کر ایڈٹ کرتا تھا صاف ستھرا کرتا تھا پھر بعد میں اسے شائع کرتے تھے ہم تو ایک دفعہ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار تم بھی کیا بیکار کام میں لگے ہو اتنی محنت کرتے ہو پتہ نہیں کوئی سے سنتا بھی ہے یا نہیں تو اللہ جل جلال نے میرے دل میں ایک بات ڈالی الحمد کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو مکے کی تعمیر کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا وہ اب بن فن اب آپ آواز لگائیں تاکہ لوگ حج کرنے آئیں تو ابراہیم علیہ السلات وسلام نے کہا کہ یا اللہ یہاں تو ایک میں ہوں اور ایک میرا بیٹا یہ اسماعیل ہے کوئی تو ہے نہیں یہاں پر میں کسے بلاؤں میری آواز کون سنے گا تو اللہ جل جلال نے فرمایا اے ابراہیم آپ کا کام اذان دینا ہے آپ کا کام حج کے لیے بلانا ہے اور آواز پہنچانا یہ میرا کام ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے جو انسان بھی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے ان سب کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ڈالی ان کے دلوں میں اللہ نے یہ آواز ڈالی اللہ نے ان کو یہ آواز سنائی جس وقت وہ اپنے ماں باپ کے پیٹھوں میں تھے اور پیٹوں میں تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج اور عمرہ کرنے کی توفی عطا فرما دے اللہ تعالی ہمارے لیے بھی سہولت اور آسانیاں پیدا فرما دے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اس آواز سے ہم محروم نہ ہو جائیں آپ کا کام تقریر کرنا ہے اس کا اثر لوگوں پر ہو رہا ہے یا نہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے نتیجے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو چند سالوں بعد جب ہم تھوڑے سے آزاد ہوئے ادھر ادھر گمنے پھرنے کے امکانات پیدا ہوئے تو جو بھی مجھ سے ملتا تو کہتا مفتی صاحب میں نے آپ کی تقریر سنی اور میں جہاد کے لیے آیا حتیٰ کہ کچھ لڑکوں نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب میں گانے کی کیسٹے بیچا کرتا تھا کیا گانے ہوتے ہیں نا گانے کہتا ہے کہ میں میوزک سینٹر میں گانے کی کیسٹے بیچا کرتا تھا ایک دفعہ ایک کیسٹ آئی جب میں نے اسے لگایا تو آخیر تک میں سنتا ہی چلا گیا اور اس کے بعد پھر میں جہاد کے میدان میں آیا وہ آپ کی تقریر تھی تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اللہ کی مہربانی ہے آپ کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے آج الحمد افریقہ سے امریکہ سے عرب ممالک سے عجم ممالک سے حتیٰ کے روس کے جیلوں سے پاکستان کی جیلوں سے تو ہمارے ساتھی ویسے ہی رابطہ کرتے ہیں روس کے جیل سے ساتھیوں نے واسطے کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ مفتی صاحب کا ہمارا سلام پہنچا دیں ہم ان کی ازبکی زبان کی تقریریں جیل میں سنتے ہیں آج الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں انٹرنیٹ کی شکل میں بہت بڑا ایک میدان دے دیا ہے آج کے لیے جو انٹرنیٹ ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے آپ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تقریر ریکارڈ کرتے ہیں پوری دنیا میں آپ کی تقریر سنی جاتی ہے اور پوری دنیا کا کافر ہاتھ سے ڈرتا ہے کافر آپ سے ڈرتا ہے لرجتا ہے کاپتا ہے آپ کی تقریر سے کاپتا ہے تو آپ کے لیے اس سے بڑی اور کیا عزت ہوگی تو اس لیے میں علما کرام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے قتال فی فیصبی اللہ کے میدان میں آئیں اور جہاد کے لیے دوسروں کو بھی ابارے اگر قطال فیصبی اللہ کے میدان میں نہیں آ سکتے تو کم از کم جہاد کے لیے تقریر تو کریں پیغمبر کے وارث ہیں تو وارث ہونے کا حق ادا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کو اس دین کی بہترین انداز میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته